أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونقفه ونقفه لا ينفقون أموالهم بالليل والنهار وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهدن اللہ دینہ یونف نہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں بل بن نہ رات کو اور دن کو فرغوں علانیہ پوشیدہ اور ظاہر فلاحم عجر امبا دونوں لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نام ہاں یخن تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے یہاں تک یہ تقریباً چودہ آیات ہیں ان میں صدقے کا بیان ہے صدقے کی تربیت صدقے میں عروس جاہت یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان ہے اور اس کے بعد آگے سود کے مسائل کو اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے ذکر فرمایا کیونکہ جب صدقہ دینا لازم اور ضروری ہے صدقے کی تاکید ہے تو پھر قرض وہ تو پھر دینا ہوگا صدقے کی تاکید کی ہے ترغیب دلائی ہے تو قرض حسن صدقہ کو جو بندہ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ اس کو اس طرح سے مینوحن واپس نہیں ملتا لیکن جو قرض حسن دیتا ہے تو قرض حسن تو جو رقم اس نے دی ہے اس کو واپس مل ہی جانی ہے اور وہ قرض حسن دینے والا اس کے پیش نظر بھی اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کوئی مفاد نہیں اور سود کو قرض دے کر اس سے مفاد لیتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تھا اعلیٰ نے سرکے کے بعد سود کے مسائل ذکر کیے ہیں کہ قرض پر سود کیوں لیا جائے قرض دینا ہے جتنی رقم تم دو گے اٹھیں تمہیں مل جانی اس پر غائب کسی لیے لیتے ہو لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقو وہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ مگر کما یقو الذي جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے یا تو اب جس کو شیطان نے خبکی بنا دیا ہو من مت چھو کا۔ چھو کر اس کو ہوا واقع کر دیا ہو ظال یہ بھی انا ہم اس وجہ سے ہے قالو کہ انہوں نے کہا انص و ریبا کہ بیع تجارت کو سود ہی کی طرح ہے وہ حل اللہ البیہ حالانکہ اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے وحرم حرمل اور سود کو حرام کیا ہے من جا موغدہ ربی ہی تو وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی سن کہہا تو وہ باز آ گیا پالا ہو ماں فالا اس کے لیے وہ ہے جو کچھ پہلے ہو چکا وہ امر ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے من آدا اور جس نے دوبارہ ایسا کیا خودی معاملہ کیا گنار وہ دوزخ والے ہیں تم کی ہاتھ آلے دون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ یقوب منہر اللہ کرا یقوب اللہ, یقوم اللہ من المر. سود کے دن حواس واقع کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر حواس وابطہ کر دیا ہو خوش و حواس اس کے قائم نہ رہے ہوں جو حالت اس آدمی کی ہوتی ہے جس کو جین پڑے ہوئے ہوں آخ زدا یہ کیفیت اور حالت ہوگی قیامت کے دن سود کو ہوگی لایا کو منا اللہ موجودہ دور میں سود بے شمار ہے اتنی گختا ہے سور کی کہ ہر چیز میں ہر کام میں سور دار آیا داخل ہو گیا موجودہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے سارے کا سارا واضح سور پر مبنی ہے سیونگ اکاؤنٹ اور پی ایل سی تو واضح سو ہے کرنٹ اکاؤنٹ اس میں اگر اگرچہ پیسہ رکھوانے والے کو سود نہیں ملتا لیکن بینک اس کو سود میں استعمال کرتا ہے پیسے کو ستا لفظوں میں یوں سمجھیں کہ سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہے بینک کہتا ہے مل جل کے سود کھا اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک کہتا ہے میں نے کھانا مجھے نہیں دینا ساتا لفظوں میں کرنٹ اکاؤنٹ یہ ہے اسی طرح اسلامی بینکنگ کا آج کل بڑا ہلحلہ ہے تو اسلامی بینکنگ جو ہے وہ بھی نی سود ہے بلکہ باقی بینکوں کی نسبت زیادہ سود کھاتے ہیں اسلامی بینک اسلامی بینکوں کا جو سسٹم ہے اس میں بینک تیس فیصد سے زائد سود کھاتا ہے اسلامک بینکنگ سسٹم عام بینکنگ سسٹم کی اس وقت بڑا सिस्टम سسٹم ہے اور جو اولاما اس بارے میں درک رکھتے ہیں ادراک ہے انہیں ان معاملات کا اہلاب کے اولاما دیو بندی بڑے اولامار اور اسی طرح مسلق الحدیث کے اولا مار طور پر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ سسٹم یہ سود کا ہیلا ہے اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہیلے کو حرام قرار دیا حرام طریقے سے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی جا رہی سراسر سود ہے اسی طرح بیمہ انشورنس یہ بھی سود اور جوے کا مرکب ہے سود بھی ہے اور جا بھی اور بعد ہاتھوں میں اس کے اندر اندرار بھی شامل ہو جاتا ہے انشورنس والا کمپنی بھی اور انشورنس کروانے والا بیمہ کروانے والا دونوں اپنے اپنے تح پر ہوتے ہیں ستیہ بازی یا دونوں کے درمیان جس چیز کا بیمہ کرواتے ہیں وہ بیمہ کروانے والے تو یہی ہوتا ہے کہ رقم پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ خراب ہو جائے مجھے پیسہ مل جائے چیز پھر نہیں بن جائے گی اور وہ داؤ پہ ہوتے ہیں پورا چیک رکھتے ہیں کہیں یہ دھوکا فرار نہ کرے بےمانی نہ کرے مقصد کیا کہ ہم پیسہ آتے رہیں اس کو دینا نہ پڑے اپنے اپنے داؤ پہ دونوں اس طرح جواری ہوتے ہیں اور سود اس میں وہ بھی وعدے ہے کہ یہ پیسہ سارے کا سارا سود کے اندر استعمال کرتے ہیں استعمال ہوتا ہے اسی طرح انامی بانڈ انامی سکیمیں کوپن انعامی لاٹریاں سب سود کا مرکب جس طرح یہ سود ہے کہ چیز جوا کہ چیز ایک ہی سب کو ملتی ہے کوئی زیادہ قیمت لگاتا ہے کوئی تھوڑی لگاتا ہے جے کی ایک قسم یہ ہے ایک قسم میں جے کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو زیادہ حاصل ہو جائے گا ہرا مال ڈوب جائے گا اور یہ جو لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ چیز سب کو ایک جیسی نہیں ملتی قیمت سارے ایک جیسی لگاتے ہیں کسی کو زیادہ مل کسی کو تھوڑی مل ہر بندہ زیادہ لینے کے چکر میں وہ شہ خریدتا ہے یہ شاید میرا خدا نکلا ہے اسی طرح یہ جو لکی کمیٹیاں یہ بھی یووا نیلا جا اور سود کا مرکب نقد ادار کی قیمت میں فرق نقد کچھ قیمت ادھار کچھ قیمت سود ہے واد سود ہے قیمت بڑھائی کیوں نقل دس روپے کی چیز ہے ادھار پندرہ روپے کی کس لیے مدت کے عبد قیمت میں اضافہ لوگوں نے سروے دیے انہیں جائز ہے ان سے پوچھو کہ کس قسط چھاٹ ہو جائے پھر اور بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں وہ کرانا ہے وہ سود ہے بس ان سے کہاں اس کے سود ہونے کی دلیل دیکھو اسپشاٹ ہو جائے تو اس پر جرمانہ سود مانتے ہو دلیل دو اس کی کیا ہے جو دلیل اس کے سود ہونے کی دیں گے وہ ہی اٹھا کے پہلی پہلی لگا دیں گے اپنی طرف سے آپ کو دلیل تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بڑا آسان کام ہے اسپشارٹ ہونے پر اضافہ سود ہے کیوں بھی تو مدت میں اضافے کی وجہ سے رقم میں اضافہ ہے نا تو اس کے حرام ہونے کی جو دلیل ہے وہ پہلی ڈیل میں مدت کے اضافے پر جو قیمت میں اضافہ کیا ہے اس پر نہیں پھینک آئے گی جو آیت تدیش اس کے سود ہونے پر پڑے وہی آیت آئےتدیش پہلی ڈیل میں نقد اور باہر کی قیمت کے اندر جو تفاویل اور فرق ہے اس کے سود ہونے پر بھی ساتھ کس کے ساتھ ہونے پر جرمانے کو سارے سود کہتے ہیں جو بلا اس کے سود ہونے کے وہ اس کے سود ہونے کے بچے ایسے یہ بجلی گیس کے بل لیٹ ہو جائیں تو جرمانہ نام جرمانہ رکھ دیا ہے کیا سود سکھ قیمت ہے سو روپئے کی ہم نے بجلی استعمال کی ہے ڈیٹ انہوں نے مقرر کر دی اسے لیٹ ہو گئے تو کہتے ہیں اب یہ سو کی نہیں اب یہ ایک سو دس کی ہو گئی کیوں ہم سود ہے نام چاہے جو مرضی رکھ دیں چاہے جرمانہ کہیں اس کو چاہے نفع کہیں چاہے جو بھی کہیں رہے گا سود ہی نام بدلنے سے سود کی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی پھر کچھ لوگ آج کل بڑے हैं ہیں को کو देने دینے کے لیے کہتے جی نقد اور ادھار ایک ہی ریٹ ہے ریٹ میں فرق نہیں موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتے ہیں قسطوں پہ بھی نقل بھی نقل بھی ساٹھ ہزار کی ادھار بھی ساٹھ ہزار کی مارکیٹ میں نقل کتنے کی ہے چالیس ہزار کی تو جس کی جیب میں چالیس ہزار ہوگا وہ نقل ساٹھ ہزار کی رہے گا بات یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ کا جو اضافہ ہے وہ سود ہے کیوں زیادہ رہے گا ایک ہے بار کے نتیجے میں اتار چڑھاؤ وہ ایک الگ چیز ہے وہ احلا فٹ گئے وہ اللہ نے دے کو الاد سود کو حرام قرار دی ہے وہ کہتے ہیں انسل ہو رہی بات تجارت میں سود کی طرح ہے حالانکہ سود کی طرح نہیں ہے بڑے فرق ہے اس کے معاملے ہیں تجارت اور سود کے ماہے بار گیمنگ کے نتیجے میں ایک گاہ کو ایک چیز دس روپئے کی جی دوسرے کو پندرہ کی جی تیسرے کو آٹھ کی جی جائز ہے لیکن ادھار کی وجہ سے جو اضافہ ہے سود ہے اب وہ مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ نقل دار ایک ہی ریٹ ہے دو ریٹ میں جائز ہیں حدیث میں آتا ہے تو دور میں کہ جو آدمی ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے اس کے لیے کم قیمت لینا جائز ہے زیادہ لے گا تو سود ہم نے ریٹ ایک ہی مقرر کیا ہے لیکن مارکیٹ سے بیس ہزار روپیہ زیادہ یہ بھی ہیلا ہے اس کو بھی پتا کہ میرے پاس نظر دینے کے لیے کسی نے نہیں آنا دھوکہ دینے کے لیے بالکل کو یہ کام کیا جائے چاہے جا جو مرضی کر رہے رہے گا سو بھی فکس پرائز چیزیں ہیں ان کا ریٹ متعین ہے پھر وہ زیادہ قیمت پر کیوں فروخت کرتا ہے اور لینے والے کا بھی آپ کو خراب نہیں ہے کہ اس کی جیب میں چالیس پچاس ہزار روپیہ ہو اور وہ نقد آپ سے ساٹھ ہزار کے لینے کے لیے آ جائے اس طرح بڑے بڑے ہیلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں حرام کو حلال کرنے کے لیکن ہیلا سازی سے ہیلا بازی سے حرام حلال نہیں ہو جاتا وہ حرام حرام ہی رہتا ہے بلکہ پہلے سے بڑ کے حرام ہوتا ہے میں سوج بہت زیادہ فرائب کر گیا ہے اور بھی کئی طریقے چلے ہوئے ہیں بے شمار انداز ہیں سود کے مثال کے طور پہ آج مغرب کے بعد ایک فون آیا پوچھتا ہے کہ پچاس روپے کی چیز ایک دکاندار نقد دیتا ہے ادار دیتا ہے باون روپے کی اب ایک بندے نے وہ شہر خریدنی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں نقد پچاس روپے کی لے کے اس کو جس کو ضرورت ہے اس کو باون روپے کی فروخت کر دوں تو یہ تجارت جائز ہے میں نے کہا یہ تجارت ہے ہی نہیں ہے ہی سود چیز آپ کو ضرورت ہی نہیں چیز کی آپ خرید رہے اس کے لیے اصل میں کیا تھا اصل میں یہ تھا کہ اس کو پچاس روپے چاہیے چیز خریدنے کے لیے وہ پچاس روپے دینے کی بجائے آپ نے اس کو پچاس روپے کی چیز دے دی اور دو روپئے سود رہے گی چیز اس کو باون روپے کی ملی ہے ہے وہ پچاس کی وہ باون کی دکاندار سے لے ادھار تب بھی سود ہے باون کی آپ سے لے ادار تب بھی سود ہے لینے والا جو مرضی آ جائے وہ سور ہے وہ سود ہی رہے گا بڑے بڑے ہیلے لوگ سوچتے رہتے ہیں بناتے رہتے یہ جو بینک گاڑیاں لے لے کے دیتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی یہی کچھ ہے سب ہیلے ہیں اب بینک کا کام تجارت نہیں ہے بینک وہ ادارہ یہ کام کرنے کے لیے بنا ہی نہیں وہ اس کام میں کیوں کودا اس لیے کہ اچھی طرح سے سود کماؤ یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سود کھونے اور سود کو کمانے کے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا قبونا رحوالا یا تو مونا یا تو ملا جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے ہاں ویسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر سبزی بنا دیا ہو آواز باقاعدہ کر دیا ہو اچھا یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شیطان جن بندے کو مست کر کے چھو کے اس کے دماغ کے ہیلتھ کمزور کر دیتا ہے اور بندہ پاگل ہو جاتا ہے حواس باستا ہو جاتا ہے یعنی جنات انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کا علاج میڈیکلی طور پر بھی ہو جاتا ہے اور دام کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے اچھا اب تین گرواں ہے ان معاملات کے بارے میں ایک تو ڈاکٹروں کا طبقہ ہے وہ ان کے پاس ایسا مریض جنات والا حقیقی جنات کا مریض آسے دادا آ جائے وہ اس کو دوائی دیتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جن شہن کچھ بھی نہیں ہوتے وہ دیتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے جن کو وہ دوائی لیتے ہو ٹھیک ہو حالانکہ جیل نے جو کام کرنا کر وہ کیا, کیا اس کو چھو کے خواص واسطہ کیا ہے وہ سیدھی حرکتیں کرتا ہے جس کو ہم دورہ پڑھنا کہہ رہے تھے تو وہ جو دماغ کے سیل کمزور ہوئے ہیں اس کو دوائی دو بندہ ٹھیک ہو جائے پر یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرمایا جو بندہ صبح سویرے سات اجبا جورے کھا لیں مدینے کی اس دن اس کو نہ زہر کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا یعنی تی علاج بتایا میڈیکلی اجوا کھجورے کھاؤ جادو جناب کا اثر ختم زہر کا اثر ختم اور پھر روحانی علاج بھی کیا دام کے ذریعے بھی اکسا یا ابو اللہ اللہ کے دشمن نکل جا شیطان رام کو سگایا یہ جسم کے اندر اتر گیا داخل ہو گیا اور جو روحانی علاج کرنے والے ہیں وہ ڈاکیوں کو پیدا سمجھتے ہیں یعنی بس ڈاکٹر ایسے ہی کیسے رہتے ہیں دیکھو ہم نے دانتی ہے مریض ٹھیک ہو گیا اچھا اس بات کی جو شناخت ہے کہ یہ مریض یا میڈیکل کا ہے یا روحانی برض ہے اس کو یہ بھی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں کیونکہ میڈیکلی طور پر بھی بندہ بیمار ہو تو اس کو دام کیا جائے دن کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بخار ہو پیٹ میں درد ہو سر میں درد ہو کوئی بھی بیماری ہے شفا اللہ نے اس کو شفا کہا ہے رحمت ہے دیکھ میں نہیں اس بھی علاج ہو جاتا ہے سرخ خاتہ کا دم کیا پاگل کو جس کو زنجیروں کے اندر جھگڑا ہوا تین دن دان کیا صحابی نے ٹھیک ہو گیا جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اس پر سرگ ساتیا کا صحابی نے دان کیا ٹھیک ہو, ہو گیا کوئی لمبے چھوڑے چیلے بھی نہیں آج کل یہ بھی بڑا ڈرامہ ہے کہ لگاؤ جی اتنے تفا ویرد کرو بنیفے کرو تو پھر جو بندہ پانچ ٹائم کا نماز پڑھتا ہے صبح شام کے اذکار کرتا ہے سونے اٹھنے کے ذکر پورے کرتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں جس کو مرضی اور کچھ نہیں آتا سر خاتہ پڑھ کے دم کر دے بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس اثر کا علاج طبی طور پر بھی ہو جاتا ہے اور روحانی علاج دم کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے اور جو فزیکلی بیماریاں ہیں بندے کی ہی وہ بھی دم کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے دوائی کے ذریعے بھی یعنی دونوں قسم کا دونوں طرح سے علاج ملتے ہیں کہیں تو اس کو جنات کے ویسے ہی انکاری کہتے ہیں مو مین آدمی کو جن کچھ کہتا ہی نہیں اللہ نے کہا انہیں عباد علیہ سلطان میرے بندوں پر تری تیرا غلبہ نہیں ہوگا تو اس جیون میں آ کے وہ ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں بخاری مسلم کی جن میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا یہ خدی جادو کیا اس کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں کہتے جو پیر حالانکہ اللہ نے کیا کہا انباد علیہ کا سلطان میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں کا شیطان لگا دیتا ہے بھلا جیسا شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے سیدہ صاحب کے حکام نبی کے بھولنے کی وجہ سے ہی آئے ہیں نا کہا <تصفح> وادہ اللہ آپ شا... یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا اگر ایسا کہنا تو صاحب انشانہ کہو ول کو کا ایران سیتا جب آپ بھول جائیں اللہ کو یاد کیا نبی بھول بھی سکتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کا شیطان کو جب بجا جب لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں نقطہ چینیاں کرے اللہ تعالیٰ کی آیات میں تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اگر آپ کو اے نبی اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو اللہ بعد ذکر تو جو ہی یاد آئے پھر نہ بیٹھے رہو یعنی شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے تو بھلوا دینا اس کا یہ شیطان کا اثر ہے نبی پر بھی ہوتا ہے امتیوں پر بھی ہوتا ہے ہاں شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے اہل ایمان کا غلبہ اور چیز ہے اور نقصان پہنچانا اور چیز ہے اب مثال آپ لی خارج کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی وہ بارڈر پہ جڑپے چھان ایک دوسرے کا کرتے رہتے ہیں تو غلبہ ہو جاتا ہے بیٹھے اپنی اپنی جگہ بھی ہے غلبہ کسی کا بھی نہیں کوئی خاتے وختو کوئی نہیں تو شیطان کا اثر ہوتا ہے بندے پر جنات اثر انداز ہوتے ہیں زاری کا بھی انتالو ان مصر مثل رباس ان کی یہ حالت قیامت کے دن کہ یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آ ش آدمی کھڑا ہوتا ہے ان کی یہ حالت قیامت کے دن اس وجہ سے ہوگی بھی انا ہم کالو ان مسر الر کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تجارت یہ بھی مسر الربا ہے سود کی طرح سود کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احمد اللہ البر ریبا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سود میں اور تجارت میں کئی واضح فرق ہیں ان میں سے سب سے بڑا فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ سود حرام تجارت حلال دونوں ایک جیسے کہتے ہو گئے پھر یہ کچھ عرصہ پہلے چند ماں قبل ہمارے جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ سود کی کوئی جانے مانے تعریف کی جائے سود کے مقدمے میں تو یہی پلے باندھ لیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ ہو برطلا نے سور کی تعریف نہیں کی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کی تعریف کی تعریف بداتے خود جامعیت کو ختم کر دیتی ہے محدود کر دیتی ہے تعریف کو حد کہتے ہیں حد جن کی تاریخ میں حد بندی ہوتی ہے کہ جو اس دائرے میں آئے گا وہ سود کا پائے گا جو اس سے خارج ہے وہ سود نہیں تو جو بھی سود کی تعریف کوئی کرتا ہے پھنس جاتا ہے کیونکہ اس کی تاریخ میں سود کی بہت سی قسمیں شامل نہیں ہو سکتی اس لیے شریعت نے پہچان بتائی ہے نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے, ہے. تعریف نہیں کی سود کی تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نت نئی شکلیں صورتیں سود کی ساری کی ساری جیمن میں آ جائیں اور اگر سود کی تعریف کر دی جائے پھر بہت سی چیزیں اس میں سے خارج ہو جاتی ہیں محرم اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے فَمَنْ جَاءَهُ جا وہ رَبِّهِ ہی تو جس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے رک جائے سودی معاملات کرنے سے فَلَهُ مَا ماس تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا وہ امرح عید اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے مطلب کہ سود کی حرمت آ جانے کے بعد جو بندہ سود لینے سے رک گیا تو اس سے سابقہ سود کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا جائے گا البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ اس کے آئندہ سرد عمل ندامت توبہ وغیرہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا فیصلہ فرمائے گا یہ بات دین میں رکھنی ہے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے سود لے لیا تو اب جو پہلے گزر گیا وہ انہی کا پالا ہوما خالا وہ امروہ لیکن اب سود کی حرمت نازل ہو جانے کے بعد اور سود کی حرمت کو جانتے ہوئے بندہ ساری عمر سود لیتا رہے کھاتا رہے اور آخری عمر کہ میں کہے جی بس میں توبہ کر لیتا ہوں تو پھر سارا مال جو اس نے سود کے ذریعے کمایا وہ اس کا نہیں ہو جائے گا جس, جس بندے سے اس نے لیا ہے ان کو واپس کرنا ہو ظلم کیا اس نے لوگوں پہ وہ محمد خاں محمد نے کہا تھا عمر تو ساری کٹ گئی اس کے گدام مومن آخری وقت میں کیا ہاتھ مسلمان ہو گئے تو یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جو آدمی اب سود کی حرمت نازل ہو چکی ہے آپ کام ہیں پتہ بھی اس کو حرام کھا رہا ہوں سود لے رہا ہوں لیتا جاتا ہے پھر جب اس کو توفیق ملتی ہے توبہ کر لیتا ہے تو سود سے کمایا ہوا سارا مال وہ اس کا نہیں ہو جائے گا جس جس سے لیا اس کو واپس کرے پمن عادا اور جو دوبارہ ایسا کرے یعنی سود کی حرمت محلوب ہو جانے کے باوجود سود سے باہر نہ آئے ومن عادا جو دوبارہ ایسا کرے کا تھا یہ دوزخ والے ہیں ہم کی ہاں والے دون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کو تھانا کی تو اعلیٰ کی خوروں کے لیے ایک دھمکی ہے وعید اور ڈانٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے سود کا گواہ بننے والے ان سب آدمیوں پر لانت فرمائی اور فرمایا ہم سوا یہ سارے گناہ میں برابر ہیں صحیح مسلم کی عدیض سود دینے والا لینے والا سودی معاملے کو لکھنے والا سودی ڈیل سائن کرنے والا اور اس پر گواہ بننے والا گناہ میں سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں آپ کو جو گواہ بن رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے. پھر بھی گناہ میں برابر خراب ہو یعنی اس کی گواہ کو شناخت کا اندازہ لگائیں یہاں سے کہ سوتی معاملے میں شریک بھی نہیں ہونا گواہ بھی اس سے دور رہنا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق سے ضما لیا